احمد اللہ و عالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی و خاتم النبی جیل و عزواجه امہات الممین و زوجیتہی و اہل بیتہی و اصحابہ اجمعین کما سدی علی سیدنا ابراہیم و علی اہت پچھلی چندستوں سے آپ حج کے مسائل سن رہے ہیں اور اب تک جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کے تسلسل میں ہم طواف تک پہنچے ہیں اور کے مسائل کافی تفصیل سے بیان کیے تھے اور حدیث میں یہ حکم آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس چبرئیل امین آئے عمار نہیں اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ان عامورا اصحابی کہ میں اپنے صحابہ کرام رسی اللہ عنہ ان کو یہ حکم دوں دوںف بال اہلال کہ وہ آواز کو بلند کریں اس طلبیہ کے پڑھنے میں اور اونچی آواز سے تلبیحہ کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ا پڑھا اور یہ جو حج آپ نے کیا ہے حجت الوداع جو تھا تو اس حجت الوداع میں حضرت انس اللہ عنہ کی روایت کی آتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب آپ کی مقنی آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ لبئی کبھی عمر قم و حج کم ماندیگار میں حج اور عمرے کو ایک ہی احرام سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا احرام باندھا اور اسرد اللہ ابن عمر رضی اللہ عن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبیحہ پڑھنا شروع کیا اور آپ نے ان الفاظ سے طلبیحہ پڑھا کہ لبئی کا المبیک لبئی لا شریک الکلبیک ان الحمد مت الک و الملک لا شریک الک اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی یہ الفاظ تلویحہ کے بعد بڑھائے جو کہ ابن ماجہ قزوینی رحمت اللہ علیہ نے ابن ماجہ جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس کی کتاب المناسک میں نقل کیے ہیں کہ یزید عمر اور کان ابن عمرا یزید اسیحا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ البیحہ میں ان الفاظ کو بڑھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ لبئی کا لبئی کا لبئی کا وسعد کا حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں اور اپر فی اوری کا ساری طرح کی خیر وخوبی تیرے ہی قبضے میں لبئی کا میں حاضر ہوں رغبا ادئی کا عمل اور اس سے ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم کا طلبیہ وہی نقل کیا ہے جو کہ اس کے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی پہلی روایت میں آپ نے سنا اور اس کے برہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفی طلبی اپنی طلبیہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لبائک الہ الحق لبائک میں حاضر ہوں اور معبود برحق میں حاضر ہوں حاضر ہوں اور اے سچے پروردگار سچے اللہ میں حاضر ہوں اور صلاح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو کہ اس پہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ مامبی اللہ ربان ہی و شمال او شجرین او مدرنگ اور تلبیہ پڑھنے والا کوئی بھی شخص جو تلبیحہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں جو پتھر آتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں اور جو مٹی اور اس طرح کے پہاڑ اور یہ چیزیں ٹیلے ہوتی ہیں ہوتے ہیں وہ سب کے سب تلبیحہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ مر اصحابک آپ اپنے صحابہ اکرام رسی اللہ تلبیہ تھی کہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کریں فإنها من شعار الحج کہ یہ حج کا ایک خاص اور حج کی ایک خاص علامت اور حج کا ایک خاص نشان ہے اور اسے وکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا اعمال کون سے اعمال کون سا عمل سب سے اچھا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرما رج و سچ البیہ بلند آواز سے پڑھنا اور دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو سچ کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے آنسلو بہانا رو دینا اللہ کے سامنے اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ خون بہانا یعنی قربانی دینا اور قربانی اللہ کے لیے جانور کا سبا کرنا ایک تو وہ ہے جو الحج میں سب لوگ کرتے ہیں خواہ وہ حج پہ گئے ہیں یا نہیں گئے اور ایک وہ ہے جو لوگ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور حج میں بھی تمتو یا حج و کران کرتے ہیں اس میں انہیں قربانی اللہ کے شکریہ میں ادا کرنی ہوتی ہے اگر کوئی آدمی حج پر نہیں گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذی الحج میں اس میں کچھ اعمال نہیں کرنے بلکہ ذیل حج جو اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے ہے کچھ اعمال دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں سلحج کا چاند نظر آنے کے بعد کرنی ہیں اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے اور اس لیے کہ وہ اپنی بندگی کا ثبوت فراہم کریں اور حق اعلی شانح کے ساتھ اس سلحج کے چاند کو دیکھنے کے بعد تعلق کو مزید بڑھائیں اور ان عبادات ان چیزوں کو انجام دیں جو حدیث میں حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں مثلاً آگر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جس انسان کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اسے چاہیے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن کٹا دے اور حجامت کرا لے اور جسم سے جو بال الگ کرنے ہیں وہ کر دے اور اس کے بعد پھر وہ بس سلحج کے دن جب قربانی کرے گا تو اس کے بعد اپنے بال اور ناخن ان کو کٹائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتلائی ہے فرض اور واجب نہیں ہے مگر کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد ان کی امت میں سے جو بھی قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ ذیل کا چاند نظر سے پہلے اپنی جسم کی آرائش اور اپنے جسم کے متعلق ان احکامات پر عمل کر لے اور دس ذیل تک یہ تقریباً پورے نو دن نو راتیں اور دسواں دن جو بنتا ہے اس تک پھر ناخن اور بال نہ چھیڑے تو گویا کہ یہ اپنی طرف سے اس نے ایک علامت کا اظہار کیا کہ بروردگار جس طرح یہ دنبا بکرا یہ جانور یہ گائے بیل خدا بندہ پورے کا پورا تیرے حضور میں حاضر کر ہوں مکمل طور پہ تیرے حوالے اور سفر کر ہوں مکمل طور پہ ذبح کر ہوں اس کی کھال اس کے بال اس کا خون اس کا گوش اس کی ہر ہر چیز پر تیرے لیے ہے. قربانی بیش کر رہا ہوں. تو مکمل طور پہ میرا جسم بھی حاضر ہے جتنے ناخن جتنے بال سب چیزیں ہیں خدا بندہ یہ بھی حاضر یہ لائق تھا اس کے کہ اس کی قربانی کی جاتی اور تیرے نام پہ تیری ذات کے لیے میں اپنا جسم قربان کر دیتا مگر تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے کہ تم نے جانور کو قبول فرما لیا اور ہم انسانوں کو معاف کر دیا ورنہ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی پوری کی پوری قربانی ایسے ہی تیرے حضور میں پیش کرتے یہ بات فرض واجب نہیں اس کا حب ہے لیکن چاہیے کہ ذلحج کا چاند نظر آنے کے بعد انسان ان چیزوں پر عمل کرے اور ذلحج کا چاند جس دن شام کو نظر آنا ہے اس سے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ہی انتیسو کو ان چیزوں سے فارغ ہو جائے مرد ہو یا عورت سب کے لیے جس کی قربانی کرنی ہے اور حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کی جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں بھی اونچی آواز کا کرنا بلند کرنا جو ابھی آج احادیث آپ نے سنی ہے اس میں یہ خیال رہے کہ اپنی اس فیل سے اونچی آواز کرنے سے کسی کو زحمت نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو انسانوں کے دل اور انسانوں کا آرام انسانوں کا سکون یہ بہت بڑی چیز ہے ادب اور تمیز سیکھنی چاہیے اور انسانوں کی رعایت کرنی چاہیے ان کے دلوں کی اور ان کے جسم کی اور ان کے آرام کی کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں کے لیے رحمت آسانی آرام آسائش اور انہیں تکلیف نہ دینے والے انسان بنیں سو اس لیے جو چیزیں لحج کا چاند نظر آنے پر ضروری بھی ہو جاتی ہیں یعنی ابدیت کے اعتبار سے بندگی کے لیے کوئی فرض واجب نہیں ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کرنے کا ہے اور کچھ اور کام हैं وہ ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں.